السّلام ورحمن ورحمۃ اللہ محمد علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ تمام مجمع اور میدان شرح مجھ گرامی اور باغ تم سامش شمہ وسلم بافی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ در کتاب خلاوت میں سے نا یہ باب ہے بابۂ بابن فی حد قطف یعنی تہمد لگانے کے حد کا بیان اس میں ہاں جی قذف کے بارے میں ہیں قذف یعنی کسی پر الزام لگانا حیاس کام کے الزام لگانا کہ تم نے ایسا کیا ہے تم نے ایسا غلط طرح سے تم پیدا ہوا ہے تم مثلاً اس, اس طرح کے جو الزامات جو کسی کے پاک دامن عورت پہ یا مرد پہ اس طرح کے الزام لگانا تو اس اگر وہ چار ہاں جی ثابت کر سکے چار گاہوں سے اس جرم کو تو ٹھیک ہے اگر ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے صورت میں پھر اس پہ یہ حد قذف کا سزا لگ جاتا ہے چار اسی کوڑے لگ جاتے ہیں اس بندے پہ تو کسی مومنہ خاتون پہ یا مرد پہ ایسا الزام لگائیں تو تو یہ سلسلے میں فرماتے ہیں کال اللّہ تعالیٰ سے قرآن یاد موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ہاں جی وہ لوگ یہ ارمون وہ لوگ جو پاک دمان عورتوں کی طرف ہاں جی الزام لگاتے ہیں رم الزام لگانا ہے یا کا ہم کے الزام لگانا نے خلاف کام کے الزام لگانا الزام لگائے سم اللہ میں یاد بیئر آٹھ پھر وہ چار اینی شاہد گنواہ نہ لا پائے ہاں جی الزام لگایا تم نے غلط کام کیا پھر اس کے ثبوت کے لیے چار اینی شاہد نہیں لا سکا تو پھر اس تو الزام لگانے والے شخص پر حکم یہ فضل دوں پھر ان کو کوڑے مارو سمانی نے ان کو مارو قوانی نے جلد ادھر اسی کوڑے ان کو کوڑے مارو کتنا کوڑا پھل دیتے ان کو کوڑے مارو کتنا کوڑا سامانیہ جلدی آسی کوڑے تو ان کو آسی کوڑے مارو یہ جو کوڑے کو مارنے والا ہاں خطے کا تھور دے رہے میں تو وہی کوڑا آسی کوڑا اس, کوڑا اس کو مارے گا پھر اس کے بعد اس بندھے پر جس پر یہ اسی کوڑے لگ جائے گا اس مرد پر آسی کوڑے لگانے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہمیشہ کے لیے یہ شہد جو اس کے کم این پہ جو ہے ریٹ ریٹ اور تم لوگ ہرگز قبول نہ کو ایسے لوگوں کو شہادت نہ آورا. ان کی گواہی کو پھر کبھی بھی قبول نہیں کرو یعنی یہ آدمی جھوٹا آدمی ہے اور اب یہ کسی بھی کورٹ کچری میں عدالت میں ولو دو اور شخص دو مومن کسی کے کیس کسی بھی کیس میں فیصلہ کر لیتے ہیں یا قاضی جج فیصلہ کرتے ہیں یا امام فیصلہ کرتے ہیں تو کسی بھی کیس میں اس کو گواہ کیشیت سے اس شخص کو قبول نہیں کرو اس پر جو ہے جھوٹا الزام تراش کا آپ یوں سمجھو پکا ماحول لگ گیا والب علم قبول نہیں کرو ایسے لوگوں کو شادت بارہ گواہ کے طور پر ایسے لوگوں کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرو کسی بھی عدالت میں خواہ علماء کی عدالت ہو خواہ شریعت کور کی عدالت ہوا کا یہی لوگ جو ہے عموم الفاص یہی لوگ ہی فاسق لوگ ہیں اللہ کے تحت سے نکلے ہوئے نافرمان لوگ ہیں فرماتے ہیں ہاں اللّلہ جینے تاب و مگر وہ جو توبہ کرے بادی اس کے بعد البتہ کسی نے الزام لگایا ہاں جی الزام لگانے کے بعد جو ہے پھر توبہ کریں اور سچا توبہ کریں آئندہ کے کل صغلت غلط کاموں سے بات آ جائیں اور ایسا پھر آئندہ غلط نسبت نہ دے دیں وہ اور اپنے اصلاح کریں یعنی توبہ کرنے کا مطلب یہ گناہ سابقہ گناہ پر پشمان ہو جائے اور آنے والی زندگی پھر اچھے انسانوں کی طرف زندگی اور اصل اپنی بگڑے ہوئے حال کی اصلاح کریں اور جو ہے اپنے آپ کو ہانج جی اور بتائیں یہ جی میں نے جو جھوٹا الزام لگایا تھا اور آئندہ ایسا غلط کام نہ کریں اصلاح یہ آئندہ ایسا غلط کام پھر حال کی اطلاع کریں اور اللہ کی سچی بندگی کی طرف آ جائیں تو حلّہ تو بیشا اللہ تعالیٰ کا حر اڑائیں بڑا بسنے والا مہربان ہے محسری نے صحت کی رشین فرمائے اللہ ممکن نے اس بندے کی توبہ کے وجہ سے اس کی گناہ تو آخرت میں بخش دیں ہاں یہ جی, توبہ کا سچا توبہ کریں لیکن دنیا میں چونکہ اللہ فرمائے اللہ تعبالم شادت آبادہ فرمائے اس کی گواہی پھر کبھی کبھی بھی قبول نہیں کرو تو توبہ کرنے کے باوجود بھی گواہ کی حیثیت اس کا ابھی بھی بحال نہیں ہوگا یہ ابھی بھی جو ہے گواہ کی حیثیت گواہ کے لے کے کسی بھی عدالت میں یہ بندہ قبول نہیں ہوگا امت سچا توبہ کریں تو قیامت میں اس کو بخشا جائے گا یہ جرم تو یہ ہاں جی میں بھی آ گیا اسی کوڑے مارو یہاں دوبارہ شاست شرح میں یہ حد قدر کیا ہوا ہوا ہے سمانوں نے جلداتاً یہ اسی کوڑے ہیں کب ان کانل کاضیف اگر وہ الزام لگانے والے شخص جو ہیں حلاً آزاد مرد ہو تو عورت دونوں ہیں آزاد ہو تو اس پر اسی کوڑے اور ان کانقی اور اگر غلام میں الزام لگانے والا کسی پر ہنسے حیاس کام کا ہاں تو ہار بہو تو اور پھر تو چالیس کوڑے آدھا آدھا ہے آزاد مرد کا اور یہ جو ہے اس بندے نے فلان پر یہ نسبت لگایا ہے فلان آدمی نے فلان شخص پر مرد یا عورت پر یہ تہمت باندھا ہے ہاں جی الزام تراشی کی ہے یہ الزام تراشی سعود کے ثبوت کے لیے وہ تو یعنی حد قذب ثابت یعنی یہ فلان آدمی نے کسی پر یہ تحمل لگا یعنی یہ تہمت ثابت ہوتے ہیں بھی شادت رجلین دو آدمی کے گواہ دینے پہ یعنی دو آدمی بولے شاہدین عادلین رجلین عدو عادل آدمی عادل سے دو ہے جو گناہ نے کبیرا کا قبیر، بالکل ارتکاب نہیں کرتا سورا کبھی بار بار احتکاب نہیں کرتا تو ایسے جو ہے دو آدمی گواہی دے دیں کہ ہاں اس بندے نے فلاں جگہ پہ فلاں مومن مرد یا عورت کے بارے میں یہ الزام لگایا تھا ان پر اس نے یہ بہتان لگایا تھا یوں بولیں تو پھر ہی اس کا یہ جرم ثابت ہو جاتی ہے پھر اس کو بولیں گے چار گواہ لاؤ ہاں جی اس اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ لایا تو پھر جو ہے اس جس پر الزام لگا ان کو اس کو حل لگے گا یہ آدمی بھری ہو جائے گا اور اگر چار گواہ یعنی شاہد نہ لا پائیں تو پھر جو ہے خود کو ہنسی کوڑے لگ جائے گا یہ تورمائے یا دو عادل گواہ دے دیں اول اقرار یا خود اقرار کریں مرتین دو دفعہ ہاں جی اور جو ہیں دو دفعہ وہ اقرار کریں کہ میں نے فلاں شخص کو اس طرح کے الزام لگائے ہیں بول اور یہ حد حدق جو ہے اس کے ہاں جی دو دفعہ الزام لگائے ہاں جی وہ اقرار کرنے کی اس بات, بات کی اس بات کی بھی آئیں یا دفعہ بزنہ یہ کہ میں نے فلام کی طرف حیاسوس کام کے جو ہے الزام لگایا ہے ابل باطا یا بد کا جو ہے لواتا ہم جینس بازی مرد مرد کے ساتھ جنا جو ہے ایک اجنبی مرد اجنبی اور عورت کے ساتھ جن کی آواز میں کوئی نکانی تو ایسی کوئی الزام لگائیں الز بولنگ اس بندے نے جو ہے فلاں وارت عورت کے ساتھ یہ الزام لگائے یا فلاں دو مردوں کے بارے میں الزام لگایا بولیں ہاں خود بولے میں نے ایسے اکثر کام کیا ہے بول کے ارار کریں میں نے الزام لگایا ہے بول کے یا جو ہے دو آدھے دے دیں اس بندے نے فلاں دو و پر یہ الزام لگایا ہے تو اسی سورج میں پھر اس کا الزام ثابت ہو جائے گا اور جب وہ چار گواہ نہیں لا پائیں گے اس کا کو اَسی کوڑے لگ جائے گا اب یہ جو شخص جو ہے کسی کے بارے میں جس نے الزام لگایا ہاں وہ کیا بولے گا دوسرے شخص کو جو الفاظ بتا رہے ہیں یعنی وہ دو گواہ یوں بولیں کہ بندے نے اس سر کی بات کی تھی بولیں جیسے وہ جو الزام لگاتے وقت کہ جی کسی شخص پر الزام لگاتے والا وہ ان سے اس جس پر الزام لگا رہے ہیں اس سے کہیں جیسے کہیں مثران یقر جیسے یوں کہیں زنیتا ایک خاتون سے یا ایک مرد سے محاط ہو کے بولتے ہیں زنیتا ایک مرد سے محتاب کہتے تو نے حیات سے اس کام کیا اولد یا تو نے بےت بد فیلی کیا ہاں جی ہم جن بازی کیا یہ بولیں اور زونیا کا اس میں تو یہ بندہ فائل بن جائے گا فائل بن جائے اور زونیابیکا بھی کہ ایک عورت سے بولیں زنیا بیکی کی کافر زیر جائیں گے تو تو ایک عورت کے معنی میں آتا ہے تو تو تیرے ساتھ جو ہے حیاسوس کام کیا گیا ہے یا ایک مرد سے محاط ہو کے بولیں ولی طبی کا تیرے ساتھ جو ہے بدفیلی ہو چکا ہے یوں بولیں اور انتظان یا محاط ہو کے بولیں تو حیاسوس کام کرنے والا ہے لا تنیا تو بدفیلی کرنے والا ہے ایک مرد سے مہاطب ہو کے بولیں او انتی ذہنیتنیا ایک عورت سے بولے تو بےآئی کام کا مرتکب ہونے والا ہے یا مخاطب ہو کے بولیں یا تو یعنی اے حیاس کام کے مرتکب ہونے والی خاتون پلاف ذی خطاب اس سے مخاطب ہو کے تو ایسا ہی بولیں اب ان ندا یا اس کو ایسے غلط الفاظ سے اس کو پکاریں ان آواز میں بولیں ہاں خطاب ندا کریں پکاریں ان کا اگر وہ سامنے ہو تو اگر سامنے ہو تو اس طرح کے الفاظ بولیں یا سامنے نہیں ہے تو اور بلافظل خبر ہے یعنی خبر کی سرب نہیں بتائیں فلاں شاہ نے ایسا کیا بول کے کہ ان کا اگر وہ شاہ سامنے ہو تو اوپر کیا الفاظ ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے, تو ایسا ہے بولیں گے یعنی سامنے ہے تو سامنے نہیں ہے تو یوں بولیں اور جل خبر ہے. یعنی فلاں شاہ نے ایسا کیا ہے اس طرح بولیں خبر دے دیں فلاں شاہ نے طرح کیا بول کے یا خبر کی شکل میں بولیں ان کا اگر جس پر الزام لگا وہ سامنے نہ غائب ہو ہاں جی تو خبر کے فلاں نے ایسا کیا فلاں مرد نے ایسا کیا فلاں خاتون نے ایسا کیا ویسا کیا بول کے بولیں جو سامنے نہیں ہے تو اس طرح خبر دے دیں تو بھی حد قذب ثابت ہو جائے گا اور وہ گواہوں سے ثابت نہ کر سکیں چار گواہ سے اس کے علاوہ حرمند آئی الغطین کسی بھی زبان میں عربی ان کا نکھا عربی زبان ہو وہ اجمین عجمی زبان ہو ان کا نلاقاظف اگر الزام لگانے والا عارفن وہ جاننے والا بیما نقص بھی خود اپنے منہ سے جو الگزام لگائے اس کے معنی مفہوم سمجھنے والا ہو وہ اس لئے کہ کبھی جو ہے کوئی شاخ جو ہے کسی دوسرے ملک کی زبان سیکھ لیتے ہیں جیسے قوم کے اور کچھ پسند لوگ جو ہے شریر لوگ اس کو غلط الفاظ غلط چیز سکھاتے ہیں اور اس کو بظاہر بولتے ہیں یہ اچھا نہ اچھا اچھی باتیں بول کے سکھاتے ہیں کیونکہ اس کو بولا یہ اچھی بات ہے وہ کسی بندے کو بتا دیتے ہیں تو ایسا ہے ہاں جی وہ جو تو اچھا معنیٰ سمجھایا ہوا تھا تو بعد میں وہ غلط تھا گناہ ویسے الزام والی بات تھی تو چونکہ یہ بندہ اس معنیٰ اس کی معنی سے صحیح آگار نہیں واحد زبان ہے تو پھر واقعہ آگارنا ہو تو اس کو سزا نہیں لگے گا اس لیے شاسین فرما ان کا نلغازی وغیرہ الزام لگانے والا عارفاً بے معذ بھی اس نے جو الفاظ دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے بول رہا ہے اس کے معنی مفہوم جانتا ہو او یا کولا یا کوئی شاط سے اب کسی سے مہاطب ہو کے بولیں اور یوں کہیں لشت لیاوی کہ تم اپنے باپ کا نہیں ہے کسی مرد سے مہاطب ہو کے بولیں یا او زن ادبی کی عمر کی یا تمہارے مام نے تم کو ایسا غلط طریقے سے پیدا کیا ہے بولیں او یہ ابن جانیا بولیں اے بے حیا خاتون کے بیٹا بولیں او یا دایوس یا اے بے بےغیرت بے حیا بولیں بغیرت کے معنی میں دایوس یا یہ تیر وغیرہ عبارت ان کسی بھی الفاظ میں یوں حمومن جس سے سمجھ میں آ جائے القاظ ہوکا چھپکا تعیوس جو ہے اس شخص کو بولتے ہیں عام طور پر بےغیرات کے معنی میں کسی شخص اس کے ناموز کے ساتھ بیوی کے ساتھ کوئی اجنبی مرات کو دیکھتے ہیں لیکن یہ ان کو کچھ بول نہیں بولتے ہیں یا اس کو پتہ ہے ان کے ساتھ غلط تعلقات ہے اور پھر بھی وہ کچھ نہیں بولتے ہیں. ایسے شخص کو بےغیرات بولتے ہیں ان تیوس بولتے ہیں ہاں جی عربی زبان میں تعیص تو یہ ایک لوگ الزام میں تعیث بولیں گے تو ایسا شاہ بول کے الزام ہے شرن اس پر بھی حت ہے جب ثابت نہیں کر سکیں تو بیا یہ تہوارات جن الفاظ میں بھی یوفا فامن جن سے سمجھ میں آتا وہ قذف الزام ہاں جی الزام کا مفہوم سمجھ جاتا ہے برقیہ الفاظ وکان المعزو خوش شاہ پر الزام لگایا ہے وہ صالح ال نیک ہے نمازی ہے ہاں جی صالح ہیں یا تو واقعن صالح ہیں او متظاہرین بھی صلاح یا بظاہر صالح ہیں کسی کو کوئی کسی کھلے عام حص کو حجور کرنے والا بائمان ایسا جو ہے نہیں ہے بظاہر وہ شریعت کے پابند ظاہر صلاح بولتے ہیں متظاہر بھی بظاہر سے شاعری نماز روزے کے بظاہر پابند نظر آتے ہیں ایسے کھلے عام کوئی غلط کام کرنے والا بد کردار شاعری ہیں غلم یقن من الحسکت اور نہ ہو یہ الزام جس پر لگایا گیا وہ فاسق لوگوں میں سے نہ المشہورین جو معاشرے میں مشہور فاسق و فاجل لوگ ہیں بے بے لگام شاخ ہے تو ایسی شخص پر اس طرح کے الزام لگائیں کوئی شخص تو اس کو یہ سزا نہیں ملے گا کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ غلط آدمی دو نمبر شخص ہے اللہ جی شاخ پر یہ الزام لگائے وہ صالح ہو وہ ایسے غلط کاموں سے معروف نہ معاشرے میں اس کو غلط شاخ کے نام سے ہم بےمان شاہ کے نام سے نہیں پہچانا جاتا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ سالے جس پر الزام لگا رہے ہیں بظاہر یا واقعے میں تو پھر یشبت الحد دو تو پھر شریعت ثابت ہو جائے گا اللقاض ہے اس الزام لگانے والے شخص پر اور وہ چار گواہ نہیں لا سکا الزام لگایا تو پھر اس کو اسی کوڑا مارا جائے گا ہاں جی اسی مارا جائے گا آئے حرماتے ہیں ولا قال یا فاسق لیکن اگر کوئی کسی سے کہا اے فاسق یعنی گناہ اے, اے خائن اے خیانت کرنے والے یا یا زندگ اے بے دینا زندگی طاربن کمیونسٹ جسے ہم بولتے ہیں اس کے متعوج سے کوئی دین نہ ہو اس کو زندگی یا بولتے ہیں اور یا ملحک یعنی کافر خدا کے ساتھ کس ہو کو شریک کرنے والے کو ملحک بولتے ہیں کہ لوگ مشرق کے معنیٰ مترادف لب سے او یا مرتاد اے اسلام سے رخ پھیر گیا اور جس کو اسلام کی کسی بنیادی تعلیمات انکار کرتے اس کو مرتاز بولتے ہیں یا بولے اے مرتاط او یا کلب اے کتا یا او یا اے یا خنجیر یا بولے اے خنجیر اس سب کے الفاظ بولیں کہ شخص کو محتب کر کے اور مثل و ظال کے یا عید جیسے منال الفاظ سلطی ایسے الفاظ کہ یہ ضمومن جس سے لازمت ہون یعنی ایک نو طرف کی خفت ہیں جی. طرف جی ترقی ایک نرخ حد کے ساتھ ہوتے سخان حد کے عزت ہوتی ہے بے ہیں. اور ہیں ولی المواجہ منہا اور جوشاہ ان باتوں سے روبرو ہوگا جس کے سامنے آپ یہ باتیں جس کے منہ پہ کہیں گے ازن اس کو اذیت تکلیف پہنچے گی ذہنی طور پر روانج اس کو تکلیف پہنچے گی تو ان تو ان الفاظ کے بولنے پر جو ہے تو جس کو دوسرے کے حد کے اور ذہنی طبی کو تکلیف دے ہیں وجہ تاذیر یہاں وہ شریعت نہیں ہے یہاں قاضی اس پر تعزیر مارے گا تو تاذیر واجب ہے دون حد نہ کی شریعت وہ کوڑی نہیں لگے گا اب تاذیر لگے گا بیمہ یارا اور امام جیسے امام مصحف سمجھتے ہیں قاضی اور جد مساف سمجھتے ہیں اس کو جرمانہ لگائیں کوڑا ماریں اور کتنا کوڑا ماریں وہ قاضی کی مرضی ہے ولاکانل موضوع ہو لیکن اگر یہ جی شخص پر الزام لگایا گیا ہے ہاں جی مین الراضل پس لوگوں میں سے بے بیوقو لوگوں میں سے ہیں والقاض ہو اور جو ہے قاضہ کرنے والا ہاں جی الزام لگانے والا مین الافاضل وا فاضلہ لوگوں میں سے ہیں یعنی جیسے یہ پروال الفاظ پہلے والے وہ الزامات نہیں ہیں ہاں جی جس میں کسی کو حیاسوس کاموں کی نسبات دیتے یہ دوسرے جو الفاظ یا فاسی یا خائن یا زندگی وغیرہ الفاظ کسی ایسے شخص کو بولیں کہ وہ کیا ہیں وہ پس لوگوں میں سے ارازل میں سے ہے معاشرے کی گھٹیا لوگوں میں سے ہے صفی کا لوگوں میں سے ہاں جی اور قاضی اور یہ الفاظ بولنے والا شخص جو ہے بنا لافاظل بافاضلہ لوگوں میں سے ہے وہ شورفاء میں سے ہیں ہاں جی معاشرے کے شریف شورفاء لوگوں بولتے ہیں یا دینی یا جنیوی لوگوں سے ایک بلند مقام پر ہو ایسے لوگوں میں سے تو پھر سق ادان تاظیر پھر اس شخص سے تازیر ثاخت ہوگا یعنی پھر اس شخص کو تاظیر نہیں ملنگے کیونکہ وہ طرف جس کو یہ باتیں کیا ہے وہ خود گھٹیا قسم کا آدمی ہے بس فطرت آدمی ہیں ہاں اس کو جو ہے کوئی ضمیر نہیں رکھتے ہیں تو ایسے شخص اس کے اندر یہ بری خامیاں ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے ایسے الفاظ بول دیا زندگی ملحد کافر خائن پھانسی والا بول دیا تو اس پر جو ہے اس معذہ شاہس کو سزا نہیں ہوگا ہاں جی لیکن جس کو یہ برے الفاظ استعمال کے وہ موازہ شاہس ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اس مقام کا نہیں ہے ہاں جی تو پھر جو ہے اس کو یہ تاضیر ہوگا تاضیر ہوگا حت نہیں ہوگا یہ دوسرے درجے کی جو ہے ہاں جی برے الفاظ استعمال کرنے پہ تو آج کے اندر سے ہم پر کرتے ہیں باقی ان کل کے درس پر